دفعہ ہم نے سورہ مبارک اب شروع کیا تھا تو تھوڑا سا اس کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد جو پہلی دفعہ بیان ہوا باقی ان شاء اللہ آج جتنا بھی ہو سکا کریں الحمد للہ منقی روح منگاؤں مناسب خوشینا سیاح من فلاه ومن لا يدي لو فلا وبالا ولا مين بالصلاه يلف واشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير صديق الى الله وقيل هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشرب الروح دفاتها وكل مصطفى في فكل من عاش الضلال وكل غار في النار اعوذ بالله السميع العليم من الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ إِخْوَانُهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ ۚ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَ ۖ وَعَدَاوَتُهُمْ تم لال ببو یا شروع کریں تو پورا مبارکہ ان حالات میں جب کہ یبو اسلام کے کلما اور مسلمین کی دشمنی میں عورتوں بچوں بڈوں بیماروں کا لڑنے والے اور نہ لڑنے والوں پر وہ جو کرمے کو جانتے ہیں جن کے عکار عقائد ایمان درست اور آباد سنت کے مطابق ہیں ان میں اور ان میں فرق کیے بغیر جن کے پلے میں صرف کلیمن اور ہر قسم کے شرک میں ڈوبے ہوئے اور اس کرمے سے مکمل طور پر نکلے ہوئے انہیں تو ایک کلمے کی دشمنی میں پاگل کر کرتی ہے وہ تو بس یہ جانتے کہ اسلام اور مسلم کو بے قبر سے اکھاڑ دیا جائے معاذ اللہ تو فر اللہ وہ اپنے وہی الفیہ شعیدہ اپنے ہزار سال کی انتظار میں ان کے ہاں بھی یہ عقیدہ ہے جھوٹا عقیدہ واہ الحق اور واہ عدالمختارا یہ شہر سفر حوالے کے کیسے لگے ان کھل کر بیان کیا کہ جیسے ہم سچے وادوں پر یقین رکھے ہوئے ہیں اور وہ وہ کر رہے ہیں کہ عیسا نازل ہوں گے ارے اصطلاد اور وہ حاکم عادل بھی حیثیت اسلام کو ناقد کریں گے ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ تمام عربوں کو ختم کر دیں گے بندو اسماعیل کو اور اس کے بعد وہ جسے اپنے لیے مسیح سمجھتے ہیں حقیقت دجال ہے جو ان کا بڑا ہے وہ سمجھے گئے عیسائی اس سے مریم آئیں گے اور وہ ان کی حمایت کریں گے یہود سمجھتے ہیں ہماری حمایت کریں گے نہ سارا سمجھتے ہیں ہماری کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہو کھائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہو. حسد رکھے ہوئے بگھ رکھے ہوئے کینا رکھے ہوئے سخت مہم جمییاں و کلو اکٹھے نظر آتے ہیں اور حقیقت اگر اندر کوئی گھس جائے تو ایک دوسرے کو ختم کرنے کے ڈر پہ موقع کی تدار تو آج جب یہ آگ برسائی جا رہی ہے تو ہمیں یہ ارادہ کرنا پورا الحاظ سے اسے بار بار پڑھنا چاہیے کہ اصل مدد کہاں سے ہے فتح کیوں کرو اور ہماری فص جو ہے وہ کیوں مخفر ہو رہی ہے اتنی قربانیوں کے بعد اس قدر جانے بدا کرنے اور مال اللہ کے راستے میں لٹانے کے بعد ابھی تک پس نہیں آئی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہاں پر یہ بیان ہوئی کہ اللہ رب العزت کے بیان کرتے ہیں کہ کائنات سے کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تصدیق نہ بیان کرتی سب بہلائی معاف سماوادی و معاس اور گولہ ریزن حکیم اور وہ زبردست ہے یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ تمہارا امتحان لے رہا اور اس نے دنیا امتحان کا بنائی اور پھر بتایا کہ جو بنو نذیر یہودی قبیلہ مدینہ سے بغیر لڑے بھاگ کیا اتنی ہیبت کاری ہوئی اس پر اس قبیلے پر جتنے قلعے اب ایسے بنا رکھے تھے وہ خیال کرتا تھا کہ ان کلوں میں ہوتے ہوئے ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا کہ وہ خود اپنے کلوں کو اور اپنے گھروں کو اکھاڑنے لگے یہ کہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ طے ہو گیا کہ وہ یہاں سے نکل جائیں گے نہ اسلحہ لے جائیں گے اور نہ کوئی اور چیز سوائے اس کے جو ان کا اونٹ اٹھا دے اونٹ پر لاد کر تو وہ اپنے گھر کے دروازے جن پر سونا لگا ہوا تھا چھتے سب چیزیں خود اخاڑنے لگے تو وہ کافا قلوب ہی بر ہو یہ رب جلال ملک رام نے ان کے دلوں میں تمہارا روپ ڈال دیا اسلام کا روپ ڈال دیا خراج اللہ کا فرنا جن کتاب اس نے نکالا کافروں کو پہلے کتاب تھے جن کے بارے میں تم گمان نہیں کرتے تھے کہ اتنی جلدی چھ دن کے محاصرے میں یہ بنی جیسے آج اسرائیل کتنا مضبوط ہے کوئی گمان نہیں کرتا کہ یہ اپنے آپ یہاں سے نکل جائے گا نہ جانے ربض لال بلی گرام اپنی سنت کو کس طرح دوہرائیں گے اگر ہم درست ہو جائیں یقیناً اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اللہ کی سنت میں کوئی کمی اور اضافہ نہیں وہ تو ہمیشہ پوری ہو کر رہتی ہے اور اسی طرح سے آج بھی اسرائیل نکلے اگر ہم وہ ہو جائیں جو صحابہ رضوان اللہ علی مطمئن تھے تو اللہ کی طاقت سے ہم نکالیں گے جب نکالیں گے ہمارے کل میں کمزوری ہے ایمان میں بھی کمزوری ہے عمل میں بھی کمزوری ہے اس کے بعد اللہ تبارک بطال والے شہ کے بارے میں ذکر کیا وہ مال جو لڑے بغیر اللہ اہل ایمان کو دے دے تو مالی کے لیے اس میں بھی یہ واضح کیا کہ ضروری لڑائی سے فرق نہیں ہوتی لڑائی تو اللہ تعالی نے شریعت میں حکم کے تحت رکھ دی ہمارے لیے اطمال ہمارے درجات کی بلندی ہمارے گناہوں کی معافی اور کپار کے لیے دلت ہے بل یوخ دی الفاظ کی کہ یہ دلیل رسوا ہو مطلب رد ظلم جلال بلا کن جسل رسول اعلیٰ اپنے رسل کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا لڑائی کی کوئی نہیں مال ہے وہ مال ہے جو بغیر لڑائی کے آ جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کا طریقہ بیان کیا اور ہمیں ایک اصول کا پابند بنایا کہ جو تمہیں رسول دے وہ لے لیا کرو جس سے منع کرے رک جایا کرو اسی میں تمہاری خیر اور بھلائی ہے ورنہ اللہ کے یہاں شدید عذاب ہے اس شخص کے لیے جو رسول کے روکے پر رکے نہیں اور رسول علیہ وقت کے دیے کو لینا اور اس کی شکل رائے اللہ تعالیٰ نے فقراء مہاجرین و انصار کے فضائل بیان کیے اور کچھ ایسے ایمان کے جو ان کے پیچھے آئے اور ان کے طریقے پر ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں پہلو کے لیے پہلو کے لیے بوٹ نہیں رکھتے یہ شرارتیوں کے نکالی ہے کہ اپنے علماء کو متقدمین کو صحابہ کو تابعین کو تابعین کو محد کو آئمائی کے کو گالی نکالیں ان کے بارے میں شر پھیلائیں ان کے بارے میں لوگوں کے دل کھٹے کریں یہ ہمیشہ شریک شدید لوگوں کا کام مناسبوں کا کام خارجیوں کا کام ہے راستیوں کا کام اہل ایمان گزرے ہوئے لوگوں کے دل دعائیں کرتے ربر نہ بلا بلوان صابا نہ بن ایمان وہ کہتے کہ پہلے گزر گئے اللہ انہیں معاف کر دے اور ہم پر بھی رحمت کی بارشوں کا وہ پہلے مسلمین کی جب خطائیں یاد کرتے تو ان کے لیے مقصد خراب کرتے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ ان کی خطاؤں کو خطا نہیں کہتے بعض جاہدوں نے اس کے لیے مراد لی کہ جو بزرگ بزرت کے ان کی خطا کا ذکر کرنا بھی ان کی بےزتی ہے یہ اللہ رب العزت کے دین کی عزت ہے کہ معیار اس کا دین ہے معیار رسول کریم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب الاحترام اقطرام لین واجب القات نہیں واجب القات صرف اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ہمارے اپنے سبق نہیں علمتا کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ نا بپور وہ لوگ جو نفاذ کا شکار ہیں یقولون علی اقوام اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کن بھائیوں سے اللہ جی نہ کعبار علی نتاب جیسے جو کفار ہیں مدینہ کے اندر آباد ہے یہود ان سے کہتے ہیں عبداللہ ابن اتنے اور اس کے یار دوست نہ ان کو خروج تم اگر مسلمین نے تمہیں مدینہ سے نکال دیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے نہ جانے آج کتنے اسرائیل کو یہ پیغام بھیج رہے ہوں گے کہ ہم صبح اور شام تمہارے تابے دار ہیں اور کبھی بھی تمہارا ساتھ نہ چھوڑے گی اگر کس بندے ماحول کبھی اسرائیل کو یہاں سے نکلنا پڑا تو بھی اسرائیل کے ساتھ چلے جائیں گے چھوڑ دیں گے سب اور انہیں کہتے تھے یہود کو یہ عبد اللہ یہ بری ایمان لانے کے بعد ظاہر میں بلا نو سی عمد ابدا اور اے یہود تمہارے بارے میں تو ہم کبھی کسی کی بات مانیں گے کوئی احدن کوئی ایک بھی ہوگا کہ ہمیں روکے کہ تمہارے ساتھ نہ نکلے یہ کبھی نہیں ہو سکتا یا تمہارے ساتھ کتاب ہو تو مدد نہ کرے یہ کبھی نہیں ہو سکتا وہ ان کو دل تو اور اگر تمہارے ساتھ کتاب ہو گیا مسلمین نے تمہیں قتل کیا اور لڑائی ہو گئی لنن سورج نہ ہم تو لازمی تمہاری مدد کو پہنچیں گے واللہ حس اللہ گواہی دیتا ہے اور اللہ کی گواہی سے سچی گواہی بلا ہوگی اللہ تیرے سوا کسی کے نہ لگا یوج یہ البتہ جھوٹ بولتے منافق کبھی بہادر نہیں ہوتا منافق ہمیشہ ہے مشکل چور اخری جھوٹ اگر یہ نکالے گئے یہاں سے یہود جیسے بنو نظیر نکالے گئے اور ان سے پہلے بنو قرآذہ کو قتل کیا گیا لرجوم تو یہ ان کے ساتھ ہرگز گرد نکلیں نکلے گئے والا ان اویلو اور اگر ان کے ساتھ کتال ہو گیا مسلمین کا جہاد قتال ہوا لا یہ ان کی مدد بھی کبھی نہیں کریں گے یہ جھوٹے ہیں والا ان ناثر اور اگر کبھی مدد کر بھی بیٹھے تو یہ چیز دکھائیں گے بول دلو ہم ملا سعور پھر تو ان کا مددگار کوئی نہ مدد نہ کیے جائیں پھر ایسے رام درگاہ ہوں گے کہ اللہ دنیا میں رسوا اور زمین قریب کر دیتا ہے اللہ پاک ہمیں لفاس جی سے معقول رکھتے آپ کیونکہ پہلے اللہ نے انصار مہاجرین کا اور ان کے فضائل کا ذکر دیا رخ سیون اعلیٰ ان ملاقا نہ دلی خطاق کہ ایک دوسرے پر ایسی جان چھڑکتے کہ خود کو بھوک لگی ہو خود کو حاجت ہو تو دوسرے کی حاجت کو پورا کرتے ہیں اپنے مسلم بھائی ایسے مسلمانوں کے لیے رسیم و قریب اب اس نے مناسبوں کا ذکر کیا جو رہتے تو مسلمین کے اندر ہے نماز تو محمد سے محمد الرسول اللہ کے پیچھے پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وََہ وسلم بد نصیب بہتے کہ براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی شخص سنتے ہیں قرآن کی تفسیر سنتے ہیں کوئی واسطہ درمیان نہیں ہمیں اللہ رب السل سے محنت پر لگا دیا اور ہمیں لازم ہے کہ ہم تلاش کریں کون سی حبیب صحیح کون سی بھائی ان کے لیے براہ راست نبی اب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان و مبارک سے سننا اور پھر بھی اس نے بدنصیب ہے کہ یہود کو پیغام بھیجنے محبت کے پیغام دوستی کے پیغام تاکہ بنا کے رکھی جائے یہ حبود اللہ اعلیٰ حرف اللہ کی عبادت کر کنارے پر رہ گئے کہ اگر کنارے سے اس طرف کو معاملہ ہو گیا تو ادھر چلے جائیں گے اگر مسلمین کا پلہ بھاری ہوا تو کنارے کے اندر آ جائیں گے تاکہ باہر نکلنے کے لیے موقع کھلا رہے دروازہ بند نہ ہو کنارے پر بیٹھ کر عبادت کر دیں اللہ درح بسن اللہ البتہ تو میں مسلم اللہ سے زیادہ خوف کا باعث ہو ان کے لیے ان کے سینوں کے اندر جو خوف موجود ہے اس کے اعتبار سے یعنی ان کے سینوں میں جو خوف ہے اس وقت تمہارا زیادہ ہے اللہ کی نسبت اشدوری بنا من اللہ اللہ سے بھی زیادہ تم سے ڈرتے ہیں اور یہ مناسب کی نشانی ہے کہ لوگوں سے ڈرتا ہے بھائی جب ہم یہ پر سے سب سے پہلے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنا سینہ جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے اندر لپاس تو نہیں اور اس کے علاج کا فکر کریں اور پھر اپنی سوسائٹی میں منافقین کو پہچان کر اگر ان کی اطلاع ہو سکتی تو اطلاع کی کوشش کریں اگر وہ بدترین لفاس میں ہے تو ان سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کریں وہ کہا کہ منافق آدمی جو ہے یہ دنیا کے اسباب دن کے پاس اہل ایمان سے زیادہ کرتا ہے اللہ کی رشوت اور ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مناسب آپ کی وجہ سے گاڑی بکنا چھوڑ دے گا پہلے آپ کے سامنے بھی جی گاڑی مل جائے گی آپ کی وجہ سے کبھی کبھی نیچا ہوا نماز میں بھی شریک ہو جائے گا ورنہ اللہ رب العزت کو کبھی یاد نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے یہ ان کے اندر ہوگا تو یہ منافقین جو اصلی ہے ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان کا خوف اللہ سے زیادہ ہوتا ہے لا یق قوم ایسا کیوں ہے کیونکہ وہ ایسی قوم لا یق جو سمجھتے ہیں نہیں دین کی سمجھ نہیں رکھتے علماء نے جا سے بہت خوبصورت نفاذ کرتے وہ کہتے ہیں کہ جسے دین کی سمجھ نہیں ہے وہ دنیا کے اسباب کے پیچھے بھاگتا بھی ہے اور اسباب سے ڈرتا بھی ہے اور وہ اسی طرح جیسے لوگ کہا کرتے کہ اللہ قریب ہے یا مکہ قریب ہے یقیناً ایمان کے چلیے اللہ قریب اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے اور سب سے پہلے ان کی ترجیح اپنے مالک سے ڈرنا ہوتی ہے پھر وہ دنیاوی اخبار کو بھی اختیار کرتے تبھی خوف ان کے اندر ہوتا ہے مگر سبھی خوف کبھی بھی ان کے شعوری خوف میں مبتل. انہیں مبتلا نہیں کرتا ان کا تو شعور ختم ہو گیا اللہ کا خوف جو ہے اس پر انسانوں کا خوف غالب آ گیا آج جو لوگ ڈر رہے ہیں اور اپنا راستہ بدل رہے ہیں اور توہین باری تعالیٰ کے اندر خیانت کر رہے ہیں اور کتمان حق کا شکار ہوئے وہ کسی بھی ذریعے ہیں عوام ہو یا غلامہ ہوں حکام ہو یا معوبین ہو وہ سب یہ غور کریں کہ وہ فبہا میں کبھی شامل نہیں ہو سکتے بے شک دنیا بھر کی ڈگری ان کے پاس علوم کے ढेर لگائے ہوں اساتذہ ہو کئی ایک بڑے بڑے مدارس کے اساتذہ کے بھی استاد الاساتذہ ہو لا یق وہ کو کہکاحت کی علامت یہ ہے کہ آدمی کلیم اللہ الہ اللہ کی ایسی سمجھ تک پہنچ جائے کہ اس کے دل پر اللہ کا خوف سب سے بڑھ سرکاری ہے اور باقی سب چیزوں کا خوف اس کے سامنے دیر ہو جائے تو آج بھی ہمیں اگر اس خوف کو دور کرنا ہے میں دیکھتا ہوں اگر میرے دل میں بہت خوف ہے میں دور نہیں کر پا رہا اور اس خوف کی وجہ سے توحید کے بیان پر میری زبان لڑکھڑا کھڑاتی ہے تو پھر مجھے دین کو سمجھنے کے لیے زیادہ محنت کرنی دی جائے گی معلومات دل کی سمجھ ناسف ہے اور اس کو جتنا بڑھاتے چلے جائیں گے اسی قدر اللہ اور عزت پر ایمان راسف ہوتا چلا جائے گا اور دنیا کا خوف سب کا سب کا پور ہو جائے لا یقاتلونکم نقم جمعہ آپ کے ساتھ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یقیناً کم کے اندر ہم بھی شامل ہیں جو بھی مخلصی مسلمین ہوں گے اللہ ہم مخلص مسلمین میں سے کر دے آمی. ان کے لیے یہ مبارک بات ہے کہ لا یقاتلونکم جمع یہ کبھی بھی اکٹھے ہو کر تم سے لڑ نہ سکیں گے اللہ کی قرم محسن جب بھی لڑیں گے تو یہ ایسی بچیوں کے اندر ہوں گے کہ قدم کے اندر سے تمہارے اوپر بات کریں گے آؤ میں جزر یا دیواروں کے پیچھے سے ہو کر کوٹ میں جیسے بختر بند گاڑیوں میں بیٹھ کر افغانستان میں نکلتے ہیں امریکی اور پھر بھی ان کے دل تھر تھر ہوتے ہیں یا یہ اپنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کلوں میں بند ہو کر اہل ایمان میں ہاتھوں کو مارتے ان پر گلڈوزر چڑھاتے ان کو کنٹینر میں پھینکتے ان کے ساتھ انتہائی ضلع کرتے ہیں ہمیشہ دیواروں کے اندر اور کلوں کے اندر ہے یہ بزدنی آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں مگر آپ کہیں گے کہ کہیں کہیں کھل کر بھی لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ ان کی بہادری نہیں ہمارے ایمان کی کمزوری اور عمل کی کمزوری جتنا ہمارا ایمان اور عمل بڑھتا چلا جائے گا من ہائی المجموع مجموع والے مجاہدین میں جتنی فقاحت دین کی زیادہ ہو جائے گی اتنا اللہ کا خوف ان کے لیے زیادہ ہو جائے گا اور صرف ان کی حیبت کو پار کے دلوں میں تاریخ کر دی جائے گی آج مجاہدین میں دو بہت بڑی خرابیاں جو قرض موتی کے لیے جا رہی ہیں اللہ رب العزت ہمارے مجاہدین بھائیوں کو اپنی مفرت سے رحمتوں سے لے آدمی اور ان کی ان خطاحوں کو دور فرمائے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں ان شاء اللہ ہم بھی اپنے میدان میں جہاد میں ان کے ساتھ ہیں جہاد ہر میدان میں ہوتا ہے تو کتاب کرنے والے مراد ہیں خاص طور پر ورنہ مجاہد ساری امت کے نمائندہ ہے وہ دو کمزوریاں یہ ہیں اور دونوں لازم و منظور پہلی کمزوری جس کی وجہ سے دوسری پیدا ہوتی ہے اور دوسری جس کی وجہ سے پہلی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے اشتہانہ بالمشرق مشرق سے مدد لینا ایک کافر کو مارنے کے لیے دوسرے کافر کے بارے میں نرمی اختیار کرنا اور دوسرے کافر کے کفر کہ رد سے منہ کو روک دینا یہ نہیں کہ اس کے کفر میں مبتلا ہونا اس کے کفر کو ماشاء اللہ ریل لوگ کو سبھی مسلمان رہیں گے جب کپر کو کفر کہیں گے کفر کہتے رہنا مگر وقتی طور پر اس کے کفر پر لکیر کو کم کر دینا چھوڑ دینا اتنا ڈھیلا پڑ جانا کہ وہ آپ کا حمایتی بن جائے یہ ہمارے لیے برکت کو دور کرنے کا اور فخ کو شکست میں بدلنے کا باعث بنتا ہے اور جب یہ ہوتا ہے تو مصنوعی طور پر ہماری قوت بڑھ جاتی ہے جو حقیقی قوت نہیں ہوتی ہم نے تواویف سے مدد دی ہوتی ہے ہم نے کافروں سے مشرکوں سے جو کلمہ پڑھتے ہیں ان سے مدد دی ہوتی ہے اور اس مدد کی وجہ سے ہم اپنی آب اپنے آپ کو پہلوان سمجھتے پھر ہم سے اپنی قوت سے بڑھ کر کام ہوتے جب استعمال ہوتا ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں لازم و منظوم ہیں ہمیں کسی بھی حال میں کسی ایک کافر کا جو مددگار بن کے یا اس کو اپنا مددگار بنا کے دوسرے کافر کو مارنا یہ طریقہ جائز نہیں وجہ غلب ستمست ظالموں کی طرف نہ جھک جانا آگ تمہیں چھو لے گی آگ آن لے گی ان کے ساتھ ہماری دوستی کبھی ہو نہیں سکتی حتہ تو ملو بن جب تک سے وہ ایک اللہ کا سنمان نہ لگا جب ہم یہ کمی بالکل ہمارے اندر ختم ہو جائے گی اور ہم چھوڑ دیں گے یہ کام تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر اور زیادہ حیرت کاری کرے گا پھر یہ اپنے گھروں میں اور ٹینکوں میں اور اپنی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں گھس کر ہمیں دیکھا جائے گا ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو اللہ نے یہ خوشخبری سنائی اہل ایمان کو کہ کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے مگر بستیوں میں کل, کلوں کے اندر اور فصیلوں کے اندر بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے سے با سم شدید ان کی آپس میں جو تکلیف سے اختلافات کی کہانی ہے وہ شدید یہ آپس میں پھٹے ہوئے کیونکہ ان کے پاس آخرت تو ہے نہیں یہ تو دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں اگر یہود اور نصارا آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو انہیں یہ یقین ہے کہ محمد بچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کی بات سب سے سچی بات ہے اللہ فرماتا ماتا اللہ دینا آل کتاب یاری ہوں نہ کما یاری نا پہلے کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے لاکھوں کے اندر بیٹا پہچانا جاتا ہے اس طرح پہچانتے ہیں یا ان کی دعوت کو اگر یہ کہیں نہیں پہچانتے تو بکتے ہیں جو ان میں عیاشی میں دھت ہے اور جنہیں نہ اللہ کی نہ دنیا کی کسی چین کی پہچان نہیں وہ واپسی ہے وہ بس صرف شہباب کو جانتے ہیں ان کی بات اور ہے جو ان میں مذہبی لوگ ہیں وہ نبی احسم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب خوب پہچانے تو یا تو وہ ہیں جن کو آخرت پر یقین ہی لیں تو وہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانا ایک دوسرے سے زیادہ کچھ حاصل کر رہے ہیں اندرائی کی بنیاد پر وہ ان کا مقصد ہے اور حدف وہ آ کس لیے لڑے گی اپنی اپنی قوم کی بالا تاری کے لیے لڑیں گے زیادہ سے زیادہ اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو وہ دل سے جھوٹے اور ہارے ہوئے ہیں وہ کیسے بہادری کے لڑ سکتے ہیں اور جو منافق ہے وہ ہمارے اندر کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں ایسا دھوبلہ آدمی تو کبھی بہادر ہو ہی نہیں سکتا وہ تو پرلے درجے کا گیدر ہو گیا ہے وہ تو گیدر ہے پہلے ہی اللہ نے بیان کر دیا فرمایا میں قلوب ہوں شخص یہ نظر آئیں گے تمہیں دودوں میں سارا سارے مل گیا اسلام کے خلاف وہ کلو ان کے دل جدا جدا ہے اپنی اپنی لالچ اپنے اپنے اہداف اپنے اپنے مقاصد اپنے اپنے نظریے ہیں ان کے زاری کا بھی انہوں قوم اللہ یا یہ اس لیے کہ یہ عقل نہیں کرتے یہ عقل والی قوم عقل کے لوگ اس سے کام لیتے ار الباب ہوتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دیا اگر آج ایل ایمان میں بھی یہ حال ہو بظاہر وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایل ایمان ہیں دل پھٹے ہوئے ہو جیسے سات جماعتیں تھی افغانستان کی ساتوں اللہ کے لیے دیہات کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے روس کو نکال دیا تو کیسے بندر مان رہی ہے کیسے ایک دوسرے کو کاٹنے پر سب لوگ امر پڑے یقیناً سب غلط نہ تھی ان میں ایک گروہ ضرور حق پر بھی تھا جو اللہ کے لیے ڈرتا تھا اور جس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے قیادت نسلی کی طالبان جن کے اندر ضرور صرف و بداحت بھی تھی مگر ایسی اخلاق کی طرف آئے خلوص اور قربانی کی وجہ سے اللہ نے دن بدن انہیں نکھارا وہ نکھرتے چلے جا رہے تھے یہاں تک کہ ان کی مملکت کے اندر چوری چکاری مدکاری بریائی فارسی ملاوٹ سب کچھ ختم ہو چکا تھا اور یہ کہتے تھے کہ وحشی ہیں لوگوں کو مارتے ہیں عورتوں کو مارتے ہیں وحشیانہ صداع اسلام کی دیتے معذ اللہ تخر اللہ یہ کیا اصلاح ہے حالانکہ ان کی اپنی عورت اس سینا نے یہ گواہی دی جب وہ طالبان کے ہاں قید رہی اور قید رہنے کے بعد اس نے اسلام کو قبول کیا اور آج تک وہ پردادار خاتون اور نمازیت پرہیزگار ہے ان کے منہ پر جھوٹا اللہ تبارک مطالعہ نے مارا اس مثال کے ذریعے کہ دیکھو ظالموں جن کو وہاں کہتے ہو تمہاری یورپین عورت جو انتہائی موت تھی وہ یہ کہتی کہ میرے ساتھ باپ کا بیٹے کا اور بھائی کا سلوک ہوا مجھے وہ عزت ملی کہ اگر زندگی میں کبھی مجھے موقع ملے تو میں پھر طالبان میں رہنا اپنے لیے بہتر سن کر اور اس نے اسلام کو ایسا قبول کیا کہ اس پر جم گئی اور خود پردے کو اختیار کیا بے قرضگی سے اسے نفرت ہو گئی بے حیائی سے اسے نفرت ہو گئی یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کی طرف آ رہے تھے اور اسلام کا سورج طلوع ہوتے دیکھ کر سب سے پہلے بخبار پہچانے کیوں سب سے پہلے دشمن پہچانتا اپنے جو ہے وہ قدردان نہیں ہے کیونکہ ہمیں تو قرآن مل گیا ہے لگے. ہم نے قرآن کی سلیمانوں میں قدر نہ کیا نہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ قرآن کیسی زبردست قسم کی لازوال کتاب ہے اور قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ایک کچی چھوٹی سی بستی سے اٹھے تھے سو سال کے اندر آج دنیا پر قابل ہو گئے تھے یہ نہ کسی کو چھوڑیں گے انہوں نے پھر سے دیکھا کہ یہ تو وہی اسلام اٹھ رہا ہے پوری پاکیزگی اور وہی تہارت وہی معاشرے کے اندر خزا معاشرتی انصاف کی, کی، تہذیب کی اور ایک دوسرے کی قدردانی اور محبت کی پھر سے ابھر رہی ہے انہوں نے کہا ان کو ابھی ختم کر دو بہانے کرا کے گئے اور اس بستی کو منہ بیٹ کر دیا تو میرے بھائیوں احکاس کہ ہم اللہ کی اس کتاب کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑ جائیں اللہ ہمیں اس کتاب کی قدر کرنے اور اس عمل کرنے کی کافی کتابیں آمین توچان ہیں اچھی طرح بیٹوں کی طرح پہچان ہیں کہ اسلام کہاں سے نکلے گا تو فرمایا اللہ تبارک مطالعہ دے کہ ان مناسبوں کی مثال کماس امن قبل فریبند بلکہ ایک جہاں جوہور کی مثال میں آتی کما سل ام قبل کو کہا اللہ رب العزت نبی علیہ اللہ کے ذریعے مخاطب ہوتے ہوئے کہ ان کی مثال ان تاثروں کی طرح ہے جن کا واقعہ ابھی ابھی ہو گزرا جنہوں نے اپنے برے اعمال کا ذائقہ چکھا عذاب کی شکل دی اور ان کے لیے اللہ کے یہاں بھی دردناک عذاب ہے اکثر مفسرین نے کہا اس سے مراد جن بدر میں رسوا ہونے والے اور مارے جانے والے طبار اور بعض نے کہا آئندہ واقعات میں آنے والے یہود جو, جو مارے گئے بنو قرحا وہ مراد تھے بہرحال جس طرح بھی ہے خاص کر واقع بدر کو سب نے نقل کیا اور وہ تو ہو چکا تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو دلیل کیا تھا اللہ نے یہود کو ڈرایا اور یہود کو موقع دیا توبہ کما خالی فیصان اور ان عبداللہ ابن بھائی اور اس کے فاتیوں کی مثال شیطان تھیں یہ جو کہتے ہیں یہود تو تمہاری مدد کو آئے تھے یہ جو آج کے کریمہ پڑھنے والے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں مور ملانڈے بازے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم امن چاہتے ہیں اور ہمیں اگر اسرائیل آنے کی دعوت دی جائے تو ہم ضرور پہنچیں گے کما شرین شیطان یہ ان کی مثال شیطان کی مثال ہے انسان جب کہ وہ انسان سے اس نے کہا بمانی اس کے ہے کہ کہتا ہے یہ شیطان نے کہا یعنی شیطان یہ طبیعت ہے کہ انسان کے ساتھ یہی کچھ کرتا ہے پال الانسان انسان کے ساتھ سفر کر اور اسے بسواس کے ساتھ اسے ملما شادی کے ساتھ کفر پر ابھارا پلم کا فرق جب اس نے کفر کر لیا اور اللہ کے یہاں رابطہ درگاہ ہو گیا قال پال بلیم بلی جب اللہ کا عذاب یوم حسن کو دیکھے گا تو کہے گا میں کچھ سے بڑی ہوں رب العالمی میں تو رب العالمی سے چڑھتا ہوں پکان آپ بتا ہوں کنار ان دونوں کا انجام اور انجام کا سزا یہ ہے کہ یہ دونوں آگ میں ہوں گے خالی دندی کی اس میں ہمیشہ رہیں گے شیطان اور سیتان کے چیلے انسان اللہ ہمیں بزار کا جزا اس الظالمین یہ ظالموں کی جگہ ہے اللہ کے ماں اور جو بھی ظلم کرے ضلع شریک ہو وہ دونوں برابر ہیں ظلم پر ابھارنے والا اور ظلم کرنے والا پھر فرمایا ائو اللہ دینا آ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ابتقلو آپ اللہ سے ڈر جاؤ بل بن تما پک دمت یہ اور تم میں سے ایک جان دیکھے ہر شخص دیکھے کل کے لیے کیا جمع میں درد دے رہا ہوں تو میں دیکھوں اپنے سینے میں جھانک کر کہ یہ درد پہلی بات صرف اللہ کے لیے دے رہا ہوں یا کوئی اور مقصد بھی شامل ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے بسواس کے طور پر تو تعبط کروں اور اللہ کے سامنے اپنی آج کی کا اظہار کروں اگر نیتن اللہ نہ کرے کچھ اور ہے تو وہ بہت خطرناک بات ہے اور آپ بھی سننے والے دیکھیں کس نیت سن رہے ہیں اگر یہ نیت ہے بیان کرنے والے اور سننے والوں کی کہ اللہ کا دین سیکھے اس پر عمل کرے اللہ کی جنت کے وارث بن جائے جہنم سے بچ جائے تو سبحان اللہ یہی مقصد ہے اہل ایمان سے محبت کرے ان کی پہچان ہو جائے اہل کفر سے نفرت کرے ان کی پہچان حاصل ہو جائے تو فرمایا وقت اللہ پھر دوہرایا اسی بات کو اللہ سے ڈرو تقوی پر بنیاد ہے تمام امال کی قیمت جتنا سکوا اتنا قیمتی عمل وضو ایک جیسا کیا ہزار آدمی ہو سکتا ہے ایک کا وزو ہزار گنا نہیں لاکھوں گنا زیادہ قیمتی ہو دوسرے کے وزو سے اس لیے کہ نیت پر طریقے پر بنیاد ہے تم نوا قبیر امرور اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ خبردار ہے تمہارے امال سے اس لیے ہمیں نیت کے بارے میں اس کو برس مار لینا چاہیے نیت کو چمکاتے رہنا چاہیے نیت کے دو فتنے ہیں علماء نے کہا ایک فتنا یہ ہے کہ تیری نیت کے اندر لندہ نیت کم ہو جائے یا جاتی رہے جاتی رہے تو برباد ہے پورا عمل اگر کم ہو جائے تو عمل میں کمی ہے جیسے علماء نے کہا کہ ایک مجاہد اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلیم بلند ہو بس اس کے سوا کچھ مقصود نہیں ایک لڑکا کہ اللہ کا کرمہ بلا دو مال غنیمت کے لیے اس کا اجر سے کم یعنی کہ اس کو اجرا یہ مال غنیمت کا بھی خواہش ہے اور اس کی خواہش کو بھی ساتھ ساتھ دیے ہو چاہیے یہ کہ ملا لیت درجۂ کمال کو پہنچی ہوئی ہو پھر اعمال جو ہے ان کی قیمت بہت زیادہ اٹھے گی اور نیت کا دوسرا فتنا یہ ہے کہ آدمی کے طریقہ میں خرابی ہو طریقہ کار غلط ہو جیسے وہ مدد لے رہا ہو مجھے سے تواہد سے ان حکام سے جو اللہ کا دین نافذ نہیں کرتے خود اللہ تعالی کے منکر ہیں اور دن اور رات ان کے قوانین اللہ کے دین پر چلنے کا راستہ روک رہے ہیں صحافت کی آزادی کے تحت یہاں پر ہر چیز چھپ رہی ہے پھیلائی جا رہی ہے یہاں پر دین بدلنے کی کھلی اجازت ہے اور مسلم کی تاریخ میں سب لوگ شامل ہیں خواہ اللہ کو پکارے خا اللہ کے ساتھ غیر کو بھی پکارے کہ قرآن کو مکمل کتاب مانے یا قرآن کو اذوری کتاب مانے اور کہیں کہ کچھ پارے اس کے گم ہو گئے صحابہ کی عزت کریں یا ہم کو گائی دیں سب مسلم ہیں اس قانون کی تاریخ وہ خود تو ایسے گندے کام کر رہے ہیں اور جہاد کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں سبحان اللہ یہ بھی چیز بات ہے کہ ملک کا سب سے بڑا چور اور جاقو عزتوں کا محافظ ہو جائے یہ دیل. بہت خطرناک معاملہ ہے بلافونس اللہ اور ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا یعنی اللہ کے ذکر کو بھول گئے قرآن کو بھول گئے جیسے قرآن کی فضیلت میں آگے آئے آ رہی ہے اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا لیکن انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے اور عبادت کیسے ہو سکتی ہے عبادت سے قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے ہوگی نا تو لہذا اللہ نے اس قرآن پر چلنے کے لیے سے پیدا کیا اللہ نے فرمایا الرحمن علم قرآن ہر الانسان انسان علم انسان تو بعد میں پیدا ہوا بیان کی صفت سے متفق ہوا جب اللہ نے اسے بولنے کی سمجھنے کی اور بیان کرنے کی کوشش تو قرآن جو ہے وہ تو بعد میں نازل ہوا انسان کے پیدا ہونے کے تو معلوم ہوا کہ قرآن اتنا اہم ہے کہ اس کا ذکر اللہ نے پہلے کیا تو تم قرآن کے لیے پیدا کیا کہ جو صرف قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑتا قرآن کی چھاؤں میں زندگی نہیں گزارتا قرآن کی روشنی میں راستہ نہیں جلتا اور قرآن یقین سنت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کسی پتھر پر نازل نہیں ہوا اور ان کو صحابہ دیے گئے جو ان کی نقل اتارے اور ان کے طریقے کو محفوظ کر لے لہذا قرآن کے ساتھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رسمان اللہ علیہ وسلم اور ان سے سیکھنے والے بالکل سے سیکھنے والوں کا راستہ یہ پورا قرآن ہے تو قرآن دیا گیا اللہ تعالی جو قرآن سے نہیں جوڑتا وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو وہ میوسی ہو وہ جاپانی ہو یا چینی ہو مسلمانوں میں عالم ہو یا امی ہو اپنی ہمت کی حد تک اپنی کوشش کی حد تک اپنے آپ کو قرآن سے نہیں جوڑتا اور قرآن کی روشنی نہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا وہ اسلام پر نہیں آ سکتا اسلام پر وہی وہ آئے گا جو قرآن پر آئے گا لہذا قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت سورہ الرحمن میں اللہ نے سراسر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک ایک ایک بنائی اور بار بار پوچھا پبھی الجی آل یہ نمان دیوان اور اس میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے عظیم نعمت کا ذکر سب سے پہلے کیا الحمد قرآن اور اللہ نے سکھایا اس کو سیکھنا اور سکھانا آسان بنایا فرمایا تو قرآن آسان ہے جو ذکر باہر میں مدقل سیکھنے والا کوئی غور کرنے والا ہو اور اس کو بہترین شخص قرار دیا جو قرآن کو سیکھے قرآن کو سکھائے تو فرمایا کہ اے اہل ایمان ان کی طرح نہ ہو جانا نس اللہ جو اللہ کو بھلا بیٹھ کے قرآن کی روشنی حاصل کرنا بند کر دی سمجھا کہ ہمارے پاس بڑا علم ہے کیا شرم سیکھا بدھا ہو گیا اب جا کر قرآن سیکھوں شرم اور تفد دو چیزیں کے نیچے روکنے والی ایک تو میرے پاس پہلے بڑا علم ہے میں کسی سیزے کا محتاج نہیں ایک یہ کہ اس عمر میں کیا کرتی بچے کیا کہیں گے دیدی کیا کہیں گی وہ یہ بہت خطرناک چیز ہے کوئی حیا اور کوئی تکبر آرے نہیں آنا چاہیے فرمایا تو پھر کیا ہوا اللہ نے ان کو ان کی جانوں کی فکر بھلا دی وہ, وہ راستہ چلنے لگے کہ جس کی وجہ سے جہنم تو جہنم تو مستحق ہو گئے جہنم ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لازم ہو گئی فا صبول کوئی لوگ فاصف ہیں جو اللہ کو بھولے ہوئے جن کو یہ خبر ہی نہیں کہ ہم کون ہیں اور ہمارا ربیع الجلال مجھے کرام کون ہے اور ہمیں کتنے پیدا کیا اور اس کے کیا حقوق ہیں حالانکہ دنیا میں یہ حقوق ادا کرنے میں بعض وقت بڑے اچھے لوگ ہوں گے ضانتدار ہوں گے مہمان نواز ہوں گے آپ ان پر ٹکے کا احسان کریں گے یہ آپ پر ایک سو روپے کا احسان کریں گے اتنے اچھے انسان ہوں گے بظاہر مگر اللہ کے بارے میں جب آپ بات کریں گے اتنے بلینک نظر آئیں گے اتنے صاف نظر آئیں گے کہ گویا آپ کسی دیوار سے باتیں کر رہے ہیں کوئی پتھر ہے جو آپ کے سامنے نصب کر دیا گیا اور ٹس سے مت نہ ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیں گے کہ یہ بات میرے ساتھ آپ نہ کیا جائے اگر بہت ہی بدتمیزی وہ کریں گے ورنہ آپ کی بات سننے کے ساتھ نیچا کر کے کلما پڑا ہوگا نہ نماز نہ زکت نہ نہ حج نہ کوئی اور عمل نہ کسی کو اچھا کہنا نہ برا کہنا دینی نکتہ نہ کرنا تاکہ محلے نے بہترین محلے دار بہترین بغیر انسان ایسے لوگ بدنسی ترین لوگ ہیں تو فرمایا اللہ تعالی یس سوی اصحاب الناس و اصحاب الجنت والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے اصحاب الجنت بول پال جنت میں جانے والے بس وہی وہ ہے فلاح پانے والے وہی وہ ہیں کامیاب ہونے والے اب قرآن کی فصیلت میں ایک ایسی آئٹ آئی جو پورے قرآن میں اپنی جگہ پر ایک ایسی نشانی ہے کہ اس کے بعد کوئی شخص قرآن کے لیے اپنے دل کو نرم نہ پائے تو وہ فوراً آمال شروع کر دے اور رونا نہیں آتا تو رونا شروع کر دے اللہ کے سامنے گر جائے کیونکہ مالک یہ فرماتا ہے لو انزلنا ہاغل قرآن اللہ جبل اگر ہم اس قرآن کو جبل بڑے پہاڑ کو کر دیں بڑے پہاڑ پر نازل کر دے تو ڈرا تو خاص امتق امشیت تو تو دیکھتا کہ وہ برا پہاڑ اللہ کی خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزا ہو جاتا اس کو اللہ کی خصیت اس کی جگہ پر قائم نہ رہنے دیتی وہ اتنا ڈرتا قرآن کی ذمہ داری سے اس قرآن کی سمجھ اسے بخش دی جاتی تو وہ اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکتا تو اے منافق ہو کہ آپ تمہارے دل پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ تم اللہ کے ذکر کے لیے نرم نہیں ہوتے اصل <سؤال> ایمان کو بھی چاہیے کہ اپنے دلوں کی خبر لیں کیا قرآن پڑھنے سے ہمارے دل نرم ہوا کرتے یا نہیں اگر نہیں نرم ہوتے تو کون سی چیز ان کو نرم ہونے سے روک رہی ہے وہ کوئی گناہ ہے جو اللہ کو سخت پسند ہو کہ چھوڑا جائے ہو سکتا ہے وہ آدت وہ گناہ جب کوئی گناہ عادت میں چلا جاتا ہے تو حلال ہونے کا خطرہ ہوتا ہے سالے ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے یا اللہ تفکر شاید و تفکر کردبر و تفکر نہیں کرتا وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہو سکتا کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ماتے کل آبی قبیل اب اللہ اعلیٰ پسیرہ انا ہمارے تعدی جہری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدہ یوسف ہے یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں اللہ بصیرت اللہ بصیرت, بصیرت, بصیرت میں بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں میں نے تدبر و تفکر کر کے پوری طرح سوچ سمجھ کر اس کی طرف بلایا اور یہ میری صرف صفت نہیں ہے میرے متبعین جتنے بھی ہیں آنا وہ من اصطاب اور جو میرے متبعین ہیں قیامت کے لیے بصیرت ان کا میزا ہے وہ عقل کا فائدہ اٹھانے والے اللہ ال سے جنت کمانے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں جو بیان کرتے ہیں اور اس بیان کو پھیلاتے ہیں اور انسان کو جو سب سے بڑی شفت دی گئی ہے وہ بیان کی کوئی اور مخلوق نے جو پاکستم کو بیان کر سکے انسان بیان کرتا ہے وہ اللہ اللہ ہی ہے وہ دا کہ لا الہ الا ہو کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں عالم الغیب شہادہ غیب کا اور ظاہر کا جاننے والا هو الرحمن الرسیم وہ الرحمن ہے الرحیم ہے الرحمن اس کی صفت ذاتیہ ہے جو ہر وقت اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے الرحیم اس کی صفت بعلیٰ ہے جس پر جب, جب کہتا ہے یہ کرتا ہوں ہر وقت الرحمن ہے تو اللہ پاک کی سب سے بڑی صفتوں میں سے دو صفتیں علم اور قدرت وہ اللہ ہر چھپی اور ظاہر کو جانتا ہے اور اللہ ہر جے پر قادل اللہ اللہ وہ اللہ ہی وہ ذات ہے اس کے سوا کوئی معبوف نہیں ہے ہر ملک وہ بادشاہ ہے ہر چیز پر اس کی بادشاہی قائم رکھتے اخبار کے بدلوں پر بھی کپار کے منصوبوں اور ملکوں پر بھی زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ القدوس وہ القدوس ہے ہر عیب سے منزہ ہے ہر کمزوری سے پاک ہے وہ مقدس ہے السلام وہ سلامتی والا ہے وہ سلامتی دینے والا ہے اور سلامت ہے ہر عیب سے القدوس اس سلامتی کہا محصرین تو ایسا مقدس ہے کہ جو ہر قسم کے اس ایپ سے پاک جو تم سوچ سکتے ہو اور جو تم نہیں سوچ سکتے اور سلامتی ساری کسی کے پاس ہے وہ کسی کو سلامتی نہ دے کوئی سلامتی دینے والا نہیں ہر وہ ہے امن دینے والا اور بعد نے کہا اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ ہے سچ کر دکھانے والا انبیاء اور غسل کی دعوت سے جیسے فلاط موخل رسولہ اللہ کو اپنے رسول کے ساتھ وعدہ خلاف کرنے والا ہرگز نہ سمجھنا ان اللہ عظی رسول اللہ سخت انتقام لینے والا ہے یہ جو مسلمین قتل کیے جا رہے جو سی العقید ہے جو ایمان والے ہیں اور جو لڑ رہے ہیں چینا سپر ہو کر کیا اللہ رب العزت ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا کبھی بھی نہیں اللہ وہ انتقام لے گا اپنے دشمنوں سے اور اسلام کے دشمنوں سے کہ دنیا دیکھے گی وہ اور اللہ انتقام لے رہا ہے اگر یہ سمجھ لیں تو فرمایا اللہ تبارک و عالم و حمل اور وہ سب پر نگہبان ہے ان اللہ علی شہید ہر چیز پر وہ گواہ ہے ار آجیب وہ غالب ہے کبھی مغلوب نہیں ہوتا کوئی اس پر ہے الجار وہ جبار ہے سب پر اس کی چلنی ہے سب پر اس کا تسلط اور جبار یہ بھی کہا گیا کہ وہ کمی کو پورا کرتا ہے جس کمی ہو اس کی کمی کو پورا کرتا ہے المتقدر وہ بڑا ہے اور اپنی بڑائی کو بیان کرتا ہے وہ ہی حق رکھتا ہے کہ تقبر کرے اور کسی کو حق نہیں ہے مخلوق میں سے کوئی تکبر کرے تو یہ عید ہے رب ضلجلال بلی کرام کی صفت ہے صفات عالیہ سبحان شبحان اور خلاصہ بات یہ تھی کہ اللہ ہر کمزوری کے پاس ہے جو بھی تم سوچ سکو کیونکہ جتنا بھی شرک ہوتا ہے اللہ میں کمزوری ماننے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا جب اکیلا اللہ کافی ہے علیہ صلاح الدا ضرورت کیا ہے جب میری عہدے آگے عہدی اللہ آتے کیا اللہ اکیلا کافی نہیں کیا سب کی یا وقت نہیں سن سکتا سن سکتا ہے کیا سب کی زبان نہیں سمجھتا سمجھتا ہے پھر کیوں غیر کو بناتے ہو سا کیوں اس کے لیے وزیر و مشیر تلاش کرتے ہو یقینا تمہیں تم نے اللہ کو تشویش دنیا کے بادشاہوں سے تو اللہ میں کوئی کمزوری جانی اسے دور جانا آؤزم اللہ مل جانے اور اسی طرح سے جو اشتحانہ بالمشرف کرتا ہے یا جو مطلب بینک کی نوکری کرتا ہے یا کوئی حرام طریقے سے رزق کماتا ہے یا کافر سے تیاری کرتا ہے کہ میری نوکری قائم رہے جیسے مومن ہے مسلم ہے دل میں اللہ پر توحید اللہ کی توحید پر ایمان قائم ہے مگر عمل بتاتا ہے کہ توحید میں نقصے توحید جتنی قابل ہوگی چلی جائے گی عمل میں چلا جائے گا اور اگر باہر باہر وہ حرکت کرے جو شرف پر مبنی ہو یہاں تک کہ یہ اللہ کے حرام کو حلال کہہ دے شرف کو اسلام کہہ دے بلکہ کفر کو اسلام کہہ دے اور شرف کو توحید کہہ دے پھر یہ اسلام سے نکل گیا اس سے کم تر ہو تو یہ ایمان کی کمزوری ہے ایمان کی کمزوری نہ ہو اللہ پر توقل ہو سبحان اللہ سچے دل سے کہیں پھر کس کی پرواہ ہے پھر سب کے سامنے جٹ جائے گا بس ایک احتیاط رکھے طریقہ کا طریقہ رسول کریم کا ہو بند اللہ علیہ و وسلم اگر ان کا طریقہ معلوم کرنے میں سستی کی تو سستی دور کرے اگر ان کا طریقہ اختیار کرنے میں سستی کی تو فوراً اختیار کرے اب اگر یقین ہے کہ اپنی قوت کی حد تک ان کا طریقہ اختیار کر لیا پھر پوری دنیا سے ٹکرانا پڑتا ہے اور پوری دنیا آ کر ٹکراتی ہے تو ڈرک ہو سبحان اللہ اللہ پاک ہے عمول ان تمام اشراف سے یہ ظالم جو صرف کرتے معلوم ہو کہ صرف ہوتے کمزوری اللہ میں ماننے کی وجہ سے ورنہ صرف کبھی نہیں ہو سکتا جو بھی مشرق ہے اگر ٹٹول کر کے لیجیے آخر کار آپ کو نکتا یہی ملے گا کہ کہیں نہ کہیں سے اس نے اللہ کو کسی ایک شعبے میں کافی نہیں سمجھا بہاول حق بیڑا کام کیا بہاول حق آئے گا تیرا بیڑا بچانے کے لیے اللہ نہیں بیڑا بچائے گا یاری نعرہ لگاتی ہے پاکستان کی فوج کیوں لگاتی ہے یہ شرک یا نعرہ کیا علی ہیں کہ جان میں مدد کریے اللہ نہیں کافی جہاں بھی آپ شرک دیکھیں گے ہمیشہ دل کے اندر اللہ کے بارے میں بدزنی اللہ کے بارے میں کمزوری اس کا عقیدہ جو ہے پے وقت ہو چکا اور اہل ایمان جو اللہ میں کوئی کمزوری نہیں جانتے اللہ میں عقیدہ رکھتے ہیں اور پھر ان کے اعمال ایسے ہیں کہ گویا وہ دنیا سے ڈر رہے ہیں اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں یہ نفاق ہے یا ایمان کی ہے یہ صرف نہیں کفر نہیں یہ نفاق ہے یا ایمان کی کمزوری ہوخال البار المسفر اللہ تبارک و تعالی ہے عالف خالق خالق کہتے ہیں تخلیق کہتے ہیں کسی چیز کا اندازہ کرنا کسی چیز کی تقدیر مقرر کرنا کہ یہ کس طرح سے پیدا کی جائے گی اللہ نے تقدیر بنائی اللہ نے ہر چیز جو پیدا ہونے والی ہے اس کے لیے اندازہ مقرر کیا زمین و آسمان کے بننے سے پچاس ہزار سال پہلے اور جب الخالق المارغ المصد یہ علیحدہ علیحدہ آ گئے تو ان کے علیحدہ علیحدہ معانی ہوں گے اگر یہ اکیلے آ جائیں تو ان میں ایک میں سارے معانی بھی جمع ہو سکتے ہیں اب کیونکہ علیحدہ علیحدہ آئے جہاں پر علیحدہ معنیج کرنے پڑیں گے معنی کرنے پڑیں گے تو ان کے معنی کیا ہوئے الخالق کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی اندازے مقرر کرنے والا ہے اور اللہ کا اندازہ ہمارے اندازے کی طرح نہیں معاعرہ جس میں شک ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے اس کے قریب قریب ہو جائے اللہ کا اندازہ حتمی تقدیر جو اللہ نے لکھ دی اور تقدیر کا لکھا ہوا وہ ڈال نہیں سکتا دوسری بات البارق عدم سے وجود بخشنے والا جب کوئی نہ ہو بنانے والا ہے وہ ہے صرف دنیا میں انسان بھی تخلیق کرتا ہے یہ تخلیق کہتے اصطلاحی طور پر عربی میں کہ انسان کو جہاز بنائے انسان کوئی بھی جانور بنا دے دے ان شک گنا ہے تو یہ تخلیق ہے ادنا پیمانے پر مگر یہ تخلیق کب کرے گا جب کوئی چیز ہوگی اس کے پاس جس سے یہ چیز بنائے یہ آدم سے وجود نہیں بخش سکتا کہ کوئی چیز نہ اور چیز بنا دے اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو تو اس نے بنایا اس نے بنایا اللہ کو کس نے بنایا تو ان کا جواب یہی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم اسے مانتے جل جلالہ جو بنانے کے لیے کسی ماتے کا محتاج نہ ہو وہ آدم سے وجود بخشے کون فون ادھر آراد ہے سید جب کسی شہر کا ارادہ کرے تو کون کہتا ہے ہو جاتی پاس وہ ہے رب جلال اب وہ پھر شکلیں بنانے والا جسامت بنانے والا اور اس اندازے کے مطابق لوگوں کو مختلف شکلوں میں اور مخلوقات کو مختلف پیراؤں میں ڈھالنے والا لہ ال اسما اسی کے لیے ہے پیارے پیارے خوبصورت نام یہ سب خلو ماں پھر سما واج و بیان کرتی ہے اس کی ہر شہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں یعنی اگر تم تصویر نہ بھی بیان کرو تو اپنا بیڑا فرق کرو گے اللہ تعالیٰ کی مملکت اور بادشاہی میں کوئی کمی نہ آئے گی سورہ مبارک شروعی اللہ فلاب بہ العزیز الحقیم اور سورہ مبارکہ کا خاطمہ بھی اس پر ہوا کہ اللہ مبارکبہ تعلی ہی وہ ذات ہے عزیز الحقیم وہ زبردست ہے اکیلا ہی غالب آ سکتا ہے جب چاہے اسرائیل پر نرسارا پر تمام اسلام اور مسلم دشمنوں پر یہ تو ہمارے لیے موقع فراہم کیا اللہ نے جنت میں اعلیٰ مراکز کمانے کا صبر کرنے کی وجہ سے کتاب کرنے کی وجہ سے دعوت دینے کی وجہ سے اللہ کے دین کے ساتھ چمتے رہنے کی وجہ سے سابت کرنے کی وجہ سے بل دیکھ اللہ پر ایمان لا کر ایسے آماد کرنے کی وجہ سے کہ کافر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ نوجوان جن کو ابھی है جو ہے है رہی ہے रही है رہی ہیں ان کو کس چیز نے مجبور کیا حتّیٰ کے ایک لڑکی نے اللہ اسے جزا دے اپنی شادی کے بعد پہلی دن کو گزارنے کے بعد के پہلی رات کو گزارنے کے بعد اپنے خامن کو خود और حملے کے لیے بھیجا اور کب کو یہ تیغام بھیجا گویا سے کہ تم دیکھ لو کہ مسلمانوں کے مرد نہیں عورتیں بھی جنت کے لیے تڑپ رہی ہیں ہم سے پنجاب سوچ کر ڈالنا ہم تمہیں تباہ کر دیں گے اللہ ہمارے ساتھ اللہ تبارک بتا ہے تمہیں میں نے بات کو دینے میں جگہ دینے اور عمل کی جینت بنانے کی کافی کتاب کی آیا کو یاد کرنے آیات یاد کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے